کہ یا رسول اللہ جی مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد امام اور نمازیوں کو آپس میں ملنا کیسا ہے بعض حضرات اس کو منع کرتے. یہ کسی نے پوچھا اللہ خیر اصل میں یہ لوگ جو ہیں پتہ نہیں ان کو مسلمانوں میں آپس کی محبت میں کیا بہر ہے تو کیا بھائی مسلمان امام اور مقتدی نماز پھیر کے ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں نماز پڑھ کے خبردار کسی سے ملنا نہیں یہ پیار حد ہے ایمان کا ادب ہوتا ہے ملنا چاہیے ضرور ملنا چاہیے میرے بھائی یہ تو پتا نہیں اصل میں کیا مجھے اب اس کی تو کوئی کسی کو بھی میرے خیال میں سمجھ نہیں آئی ہوگی کیوں نہیں ملنا چاہیے مسلمان موسلم سے مل رہے آ کر فرمایا کہ جب مسلمان مسلمان سے ملتا ہے سلام کہتا ہے ہاتھ ملاتا ہے مجھ پر سلام پڑتا ہے تو دونوں کے گنا یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جاتے ہیں اب وہ کہے گا جی پہلے نہیں ملا تھا نماز ابھی پھر مل رہا ہے تو میرے بھائی حکم تو یہ ہے کہ دو دوست جا رہے ہوں تو راستے میں درخت آ جائے پھر ملے تو پھر سلام کر لیا کریں کیونکہ اتنی دیر نماز میں اپنے اپنے یعنی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر تھے ایک دوسرے سے غائب تھے تو اب سلام پہ تو پھر بھی ملنے دیجئے گناہ ہی کام ہوں گے لیکن اصل میں وہ چاہتے نہیں ہیں مسلمانوں کے گنا کام ہو تو مسلمانوں کو چاہیے ملتے رہیں وہ نہیں ملتے تو نہ ملے بلکہ ان کو بھی کبھی ملے جو نہیں نہ ملنے دیتے ان کو بھی کبھی ملیں اور بتائیں کہ بتائے ملنا چاہیے بلکہ ان کو ایسا ملیں کہ جیسا ملنے کا حق ہوتا ہے جی حسن رضا بھائی لائیں حسن رضا